محمد رسلی محمد میں نے دفعہ کچھ تو لبا ہے خرانہ طالب علم جو ہے وہ دماغی مریض ہو گیا تو اس کو میرے پاس لایا گیا تو مجھے اس کے بارے میں پتا تھا کہ ہر ایک آدمی کے کسی مصیبت کام میں اس کو اتنی پریشانی ہو اس کو بس دور اور دور آنا چاہیے تو میں نے آج کل کیا کرتا ہے اس نے کہا میں بلڈ کی تنظیم میں ہو گیا ہوں خون جمع کر کے مریضوں کو پہنچاتے ہیں نا تو میں نے کہا برفدار آپ کی بیماری کی وجہ یہ ہے کہ آپ خدائی کام اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں بولشی ہو تو جزو کو جو اللہ تاکہ کر سکتا ہے تم کرنا چاہتے ہو وہ تمہارے بس میں نہیں ہے نہ اتنا وقت ہے آدمی کے پاس نہ اتنی صحت ہے نہ اتنا مال ہے نہ اتنا وسائل ہے اب ایک آدمی کی مصیبت کو دور کرنے کے کچھ وقت چاہیے مال چاہیے یعنی اور وسائل چاہیے وہ سارے بھی کسی کے پاس ہوں تو بھی ضروری نہیں کہ اس کے مسئلے کو حل کر سکے اب وہ آدمی لے بیٹھے کہ مسئلہ حل کیوں نہیں ہو رہا تو اس نے تو اپنے کوئی مال ڈال دیا نا تو میں نے کہا کہ کار خود کو کار بے گانا مکن اپنا کام کر پرائے کے کام کو پیچھے نہ پڑ اللہ کا کام ہے تمہارے پاس بس ہے دو چار روپے جو ہمارے پاس ہیں وہ ہم دے دیتے ہیں جو پتہ منٹ آدھا گھنٹہ ہے اس میں ہم کوشش کر لیتے ہیں جو کسی کو کہنا سننا ہوتا ہے وہ اس کے بعد دعا کر لیتے اللہ کی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ خالق ہے مالک ہے ان کے کام اللہ تعالیٰ کے ذمے اللہ تعالیٰ خود فرماتا کر ماتا ہے مام داضی اللہ اس کو آ کوئی چوپایا ایسا نہیں جس کی روزی اللہ کے ذمے نہ ہو وہ یا مستقر رہا مست اس کا مستقل کرار کہا ہوگا اس کا عرضی قرار کہا ہوگا بازا جی میرے پاس آتے رہے کہ مکان سے نکال دیا ایک رائے کے دوسرا مکان نہیں ہے میں کیا کروں اب اس میں جائے تو دو دن رہ گئے ایک دن رہ گئے میں خیر. خیر. تو جو دن آتا ہے اللہ کرتے جگہ ہو جاتی تمہارے ساتھیوں کو خیرت ہوتی ہے کیا بڑی تسلی کہا مست ہوتا اس کو عربی سکون کی جگہ دینا مستقل سکون کی جگہ دینا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا امام نہ کو احساس ہوں تمہاری ایمانتی نہیں کرتا انہوں نے کہا گھر سے بھی نکل جاؤ اور چلو جی تنخواہ بھی نہیں ہے اس میں کوئی گھر سے بھی نکل جاؤ اس کی تنخواہ میری مزدوری تھی جب تک وہ نہیں ملی ہے میں گھر سے نہیں نکلتا ہوں کہتے ہیں میں اس نے سامان نکال کر سڑک کے کنارے رکھ دیا بیوی بی بی بچوں کو بٹھا دیا وہاں اب جو کوئی گزر کر جا رہے کہ سب اس کی جو بدلائی ہوئی ہے مالی والوں کے ساتھ انہوں نے وہاں سے اس کو نکال دیا ہے اس کا گھر نہیں ہے یہ پڑا ہوا ہے سڑک کے کنارے آگے تو زور مغرب کی بس کر دیا دعا بھی بہت بڑی قوت ہے آپ کسی کی مالی جانی مدد کر سکتے تھے کہ آپ نے کر لی اور اب اگلی بات آپ کے بس سے باہر ہے تو آپ نے دعا مانگی میں اسپتال میں داخل ہوتا ہوں نا تو مسلسل میں دعا مانگتا ہوں یا اللہ سب کو شپات یا اللہ سب کو جب بھی دیر میں ہوتا ہوں وہاں پر ساری دعا مانگتا رہتا ہوں تب سارے مریضوں کا حق ہے کہ ہم خدمت کریں ان کی دعائی کا بندوبست کریں ضرورتوں کو پورا کریں اب ہمارے بس سے ہی باہر ہے وہ بات تو اب ہم کیا کریں ہم اللہ سے دعا مانگے ساری مخلوق کا مالک اللہ پاک ہے. عام تک کچھ کرے نہیں تمہارے دن میں اتنی سے کہ نے دعا مانگ لی باقی اللہ تبارک میں ایک دفعہ کسی کام کے لیے چلا گیا یہ خیبر اسپتال کے کیجوئل میں جو آج تفاقیہ کا شاپ ہے اس میں میں داخل ہوا اور اپنے میں ایک مرد اور ایک ورد غریب لوگ ایک چھوٹی بچی کو تھائے ہوئے اس کا سانس ایسے کر اس کا سانس کو لے کر آئے تو ڈاکٹر صاحب ساتھ میرا کام تھا اس وقت ڈیوٹی پر تھی میں کرسی پر بیٹھا ہوا ہوں جاؤ اس کا چٹ لے کر آؤ اور کئی بار نہیں بنائی ہے تو اسے میں نے کہا یہ بچی مجھے پرغاز کو دیکھا اس کو کا اٹیک تھا بچی کو دیکھا وہ میں نے اپنا بچی کو اٹھایا وغیرہ تو اس نے اتنا اس ڈگر صاحب داخل کر دیا داخل کر دیا دونوں خوان بی جیسے وہ ایسے مجھے دیکھ رہے تھے شکریہ کہتے صاحب ہم تو میں بھی آئے میں کسی نے داخل نہیں کیا تھا یہ ہمارا جی داخل ہو گیا چلے اللہ فضل فرمائے شفا دے اللہ اس کو فضل فرمائے تو چلے گئے تمہارے پاس پہنچے کہ ہم اس کو اٹھا لیتے ہیں آپ کاغذ بنا کر لیا تو, تو اتنے آدمی کے پاس وسائل ہوں وہ کر کے باقی دعا مانگے آدمی بار اللہ باغ پر چھوڑے مخلوق کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے ہم اپنے بس کے بتا کوشش کر سکتے تو طالب علم جو خون کی تنظیم میں ہوا تھا وہ اللہ کی شان کے اللہ پار ان کو فضا فرمایا اس کے بعد اس کی چھپا ہوئی اور تو ہم ایک بات کو لے بیٹھتے ہیں ہوئی کیوں اسے ایسے کیوں ایسی ہوئی جیسے میں چاہتا تھا ایسے کیوں نہیں ہوئی تو دعا خدا ہی ہو گیا جیسے میں چاہتا تھا ویسے ہو ایک عورت کا بیٹا مر گیا اس نے کہا نہ اس کو میں دفن کرنا چاہیے کو کوئی, کوئی نہیں اٹھا سکتا کوئی نہیں اٹھا سکتا سامنے اب لوگوں کا اندازہ ہوا کہ بھائی دن دو دن گزرے کسی آئے گی بدبو اور اب اس کو زدہ نہیں کیا جا سکتا اس کا کیا کریں گے تو کوئی مارفت والے فقیر کوئی اللہ کے بندے تھے اس نے کہا کہ اس کے پاس آئے اور اس کے پاس سے کہا کس طرح کرو اس بچوں کو آپ زندہ کر دیں گے آپ پریشان ہو فکر نہ کریں بس اتنا آپ نے کرنا ہوگا کہ آپ کسی ایسے گھر سے ایک مٹھی برابر ستسوں لے کر آئیں گی جس میں کوئی میت نہ ہوئے گا اس گھر میں کوئی عادت مر ہو ان گھر والوں سے ایک مٹھی سسوں لے کر آ جائیں گے اور پھر ہم اس کو زندہ کریں گے تو ہو گئی گاؤں کا ایکسرسائز نے شروع کیا جس گھر میں جائے تو وہ اس سے زیادہ خوبصورت نوجوان کا زیادہ صحت مند نوجوان کا تذکرہ کرے اس کی موت کا تذکرہ کریں بھی اپنے بڑے پیارے باپ کا تذکرہ کرے کوئی بڑے پیارے بیٹے کا تذکرہ کرے کوئی بڑی پیاری بیٹی کا تذکرہ کرے اور ایک طرح سے دوسرے طرح کا سارا چکر لگایا پھر تو کوئی گھر ایسا نہ ملا اس میں میخ نہ ہوئی ہو اور جس سر کو ایک سرسوں بیٹھی مٹھی برابر سرسوں ملتی تو یہ سارا دورہ کر کے بڑی بھی واپس ہوئی تو اس نے آ کر کہا کہ ہاں آپ جو ہے اس کو آپ دفن کر دیں ہیں گندازہ ہوا کہ یہ وہ مسئلہ ہے جو سب پر پیش آنا ہے اور یہ وہ چیز ہے اس کا کوئی حل نہیں ہے اور اس کا حال فقط اس کو مان لینا ہی ہے اس کا حال اس کو مان لینا ہی ہے میں یہاں کا پیشاب میں چلا گیا سودا لینے کے لیے تو یہاں ایک دکان ہوتی سٹیشنری کی وہ آدمی ہمارا واقف تھا وہ آدمی اس کی کوئی پچاس سال عمر ہوگی وہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے اپنے کوئی چودہ پندرہ سال کے بیٹے کو دکانداری سکھا رہا ہے اس کو سیٹ پر بٹھائے ہوئے تو وہ دیکھتا ہے بات کیسے کرتا ہے سودا کیسے دیتا ہے اس کو سمجھاتا ہے میں کھڑا ہوا تھوڑی تھوڑی دیر باغیا تو میں ان کو دیکھا چنگول باندھے کا منہ چڑھانا اور چہرے کو اس کو منہ چڑھانا اور اس کو کرنا جو میں نے دیکھا نا تو میں نے کہا اس آدمی کو ہارٹ اٹیک ہوگا کیسے میں نے کہا یہ دکان اس کے دل میں دکان اس کے دل میں بیٹھ گئی ہے قلم ایک ایک دعات ایک ایک دعا کاپی اٹھتے بیٹھتے اس کو تکلیف دل کو تکلیف ہوتی ہے سوچنے کے بعد واقعی ڈاکٹر کے پاس گیا ہوگا تھا آپ نے جو تو پین کی تشویش کے لیے درد کی تشویش کے لیے اور علاج کے لیے کیا ہوگا کہا اس نے دکان کو دل میں ڈال دیا دکان کو دل میں ڈال دیا اور آپ جو ہے تو یہ یہ دکان جو ہے تو اس کے لیے بلائے جان بن گئی ہے جو روزی ہو بل کر رہے گی جو ہونا ہے ہو وہ کر رہے گا جو نہیں ہونا ہے تو کر نہیں سکتے آدمی کو کہنا کہ تو میں گاڑی میں لے جائے گا میں دنیا کے بہت چاہے گاڑی ہوا ماں گاڑی میں کہ راستے پر ایسی ڈرائیونگ کرتا ہے کہ اپنی جان کھاتا ہے میری بھی جان کھاتا ہے سارے راستے لوگ جان کھاتے ہیں کوئی آگے ہو جائے تو اس پر تو اس پر کو پر پیچھے ہو جائے تو کوئی سائیڈ بڑا ہوتا ہے اور اس کو تو لگا چاہیے چدرے پاکستان بنانا چاہیے کہ سب سڑک خالی ہو رہی ہے اور کوئی آگے پیچھے دائیں بائیں نہ آئے تاکہ اس کو کسی کے ساتھ جڑوانا کسی پر غصہ کروانا ہو تو مجھے برخدار امداد صاحب کہتے ہیں کہ گاڑی میں چلا لوں گا تمہیں کوئی آدمی نہیں مل رہا تو میں نے کہا کہ مجھے اگر ایک ہزار روپیہ دن کے بھی دو اور ساتھ گاڑی بھی چلاؤ تو میں تب بھی تمہیں تمہاری ڈرائیور کے سلپنے کو تیار نہیں ہوتا ہوں میں نے کہا برخدار ہم تو پریشر بریک کے زمانے کے لوگ نہیں ہیں نا جب وہ گاڑی اتنی آپ قریب لے آتے ہیں دوسری گاڑی کے تو آپ کو پتہ ہے بیگ لگے گی لیکن ہمارا دل سے کرتے ہیں پرانے زمانے کے لوگ یہاں پیار رکھتے تو درازے کے پاس گاڑی کھڑی ہوتی ہے سیکنگ کیا ہمارے دل پر بوجھ بنتے ہیں ایک آدمی نے ایک بزرگ سے کہا کہ میں پہلے پہلے اللہ کے راستے میں آیا تو جو دعا مانگتا تھا وہ قبول ہوتی تھی آپ جو دعائیں مانگتے ہو قبول نہیں ہوتی تم بزرگوں نے سکھا تو, کہ کہ تو, تو, تو, تو تم خدا بننا چاہتے ہو کہ تو مجھے اور کوئی جواب نہیں کوئی بات سمجھائی نہیں مجھے کہا تو خدا بننا چاہتے ہو مانگو ہو جائے جس کے رادا کرتے ہو تو وہ ہو جائے خدا بننا چاہتے ہو مانگو ہو جائے اللہ دعا مانگنے کا حکم فرمایا تھا دعا تو نے مانگی حکم پورا ہو گیا اس کا ضرور سواب تمہیں مل گیا اللہ نے فیصلہ فرمایا ہوا ہے کہ میں چاہوں گا تو اس چیز تو میں دے دوں گا اور اگر بعض اوقات تم پر بڑی مصیبت آنے والی ہوتی ہے میں اس دعا کو اس مصیبت سے ٹکرا دیتا ہوں کیا تک لڑتی رہتی ہے اور تم اس مصیبت سے بچ جاتے ہو اور بعض اکاؤ او سے ذرا ضروری تمہارے لیے کوئی دوسری بات ہوتی ہے میں وہ عطا کر دیتا ہوں جس کا پتہ ہی نہیں دعا کو اٹھا کر سنبھال کر رکھ لیتا ہوں اس کو دیں گے اور جس وقت اجر دیا جائے گا تو آج بھی کہے گا کاش میری کوئی دعا دیں قبول نہ ہوئی ہوتی سب کو مجھے حضرت ملتا ہے اس وقت میری اتنی ضرورت سے پوری ہو رہی ہے اتنے میرے مسئلے حل ہو رہے ہیں صورت حال ہے جی تو ہوا وہ تباہ ہوا تباہ آدمی جو ٹکرایا تقدیر سے جو اللہ تبارت مقدر میں لکھا ہے وہ کر رہے گا اگر تجرے ٹکرا رہا ہے اس کو بدلنے کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور بدل سکتا نہیں ہے اور اپنے لیے پریشان ہو رہا ہے اور اپنے اوپر بوجھ ڈال رہا ہے تو اپنی تو مصیبت خرید رہا انسان میں کوشش کرنا دعا کرنا جو اللہ نے فیصلہ نافذ منا دیا الحمدللہ للہ میں گجرات میں طوفان آیا اور بڑے بزرگ تھے شاہد اللہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس گئے کیا آئے کچھ اللہ کے کہ ضرور دعا مانگے کہ طوفان روکے شاہد اللہ رحمۃ اللہ علیہ براہ راست شیخ اب الکالی رحمتہ اللہ کے خلیفہ ہیں عام لوگوں نے تہذیب مشہور کیے ہوئے اور اس بھی وہاں بچاتے ہیں پنجاب والے اور اس بھی کرتے ہیں جولائی کے مہینے میں کے بہت کامل بہت بڑی شخصیت ہیں وہ چلے گئے تو پانی آ رہا تھا کہ جگہ اونچی تھی وہ پانی کو روک رہی تھی میں جو کدال بیل سے لیا نا اس کو ہم باہر کرنے لگے تاکہ پانی آسانی سے پہنے لگے تو لوگوں نے کہا حضرت صاحب آپ کیا کر رہے ہیں کہتے ہیں پانی کو روکیں آپ کو پانی کا راستہ بنا رہے ہیں انہوں نے کہا جدھر بولا ادھر دھولا <laughs> جدھر بولا ادھر شاہ ادھر کو شاہ دھولا کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ جو ہے تو سیلاب لانے کا ہے تباہی کرنے کا ہے ہمارا بھی یہ فیصلہ ہے جو اللہ کا فیصلہ ہو ہمارا فیصلہ جو اللہ کی چاہ ہماری چاہتا اللہ تبارک اپنے بندوں کو لحاظ فرماتے ہیں یوں کھڑے ہوئے اللہ طوفان کو روک دیا میں کھڑے ہونے پر اس جگہ پر جانے پر اللہ تبارتع روک دیا چاہا اللہ تعالیٰ کا طوفان کا فیصلہ تو مارا بھی طوفان کا فیصلہ کس بات کا سن پچہتر میں میدان میں آگ لگ گئی تو اس کے قریب ہمارے خیمت ہے تو مہاراج مرانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ کہہ رہے جلدی کرو جلدی کرو مجھے باہر نکالو جلدی کرو مجھے باہر نکالو وہ ساتھی جلدی کر رہے ہیں تفریح کر رہے ہیں ان کو باہر نکال رہے ہیں کہ ہو رہی ہے تو عام آدمی چھوڑتا ہوگا کہ ایسا اللہ کا ولی ہے اللہ الگ بندہ ہے کتنا بھی اعتبار نہیں کرتا ہے جی کہ اللہ تعالیٰ سارا ہمیں بچائے گا اتنی جلدی بچا رہے ہیں کہ جلدی نکالو اتنی جان کی غم جان کا غم, غم جان کی فکر ہوئی ہوئی ہے اور میں ساتھی سے کہا کہ بالکل بالکل فکر نہ کرو ہاں جی وہ کیا اس لیے آرام سے بیٹھا رہے بالکل دکھو مولانا صاحب کہتا رہے کہ نہیں ہوتا ایسا ہی پڑے کو کہہ رہے نکالو یہ کہہ رہا تھا نکالو وہ کہہ رہے کہ آگ لگی ہوئی کچھ بھی نہیں رہے تو ایک راز اس بات پہ یہ تھا کہ عزرت مولانا صاحب جو ہے ان پر یہ بات غالب تھی کہ یہ سارا میرے گناہوں سے رہا ہے اور یہ تو جن پڑھاگ لگ رہی زدہ گنا والے ہیں تو آگ بس ہم پر آئی اور ہم نکلیں جلدی اللہ کا غلط اپنے آپ دور کریں تو اس فکر سے یہ بات کر رہے تھے اور نکلنے کی کوشش کر رہے تھے اور میں کہا ہمیں ایک سلیقی کہ ہمارا اللہ کے ایک مقبول بندہ ہمارے ساتھ ہے یہ آگ اس طرف نہیں آتی ان شاء اللہ میں <laughs> ایک سلیخی سلی تھی کہ اللہ کے مقبول بندے ہمارے ساتھ ہیں تو ان اللہ اللہ اس کو آگ کو ٹال دے گا تو باقی اللہ کا احسان ہوا کہ وہ در در در ادھر ادھر کی جا ادھر ادھر کو نہیں آئی ہے اللہ تباہ نے بچا لیا تو اللہ والوں کو یہ شکر کہ سب ہماری خطاؤ سے ہو رہا ہے ہمارے گناہوں سے ہو رہا ہے اور سب سے زیادہ الگ غذب سمے بھاگنا چاہیے سب سے زیادہ الگ رحمت ہم افتاج ہم شروع شروع میں جو جماعت کے ساتھ کہے نا تو وہاں بیان ہو سکے اللہ سے ہونے کا یقین. سے نہ ہونے کا یقین کوئی دوئی چھپا نہیں دیتی چھپا دیتا ہے پیسوں سے کوئی زندگی نہیں بنتی ہے بناتا ہے تو ساتھ ہی جوش میں آتے تھے پیسے پھاڑ کر پھینکتے تھے سب دوائیوں کو گراتے تھے تو زیادہ ہماری طبیعت میں زیادہ جوش تھا نہیں اگر وہ ہے تو دس فٹ تک گراتے تھے ہم سو فٹ تک گراتے تھے دودھ دوائی کرنے دس فٹ روپئے کے نوٹ کو پھاڑتے تھے ہم سو فٹ ہم تو کو ہم، سو کو پاڑ سکتے تھے رحمتہ اللہ نے فرمایا کہ یہ بات کرنا کہ ہمارے کام بغیر دوائی کے ہوں گے اور ہمارے کام بغیر پیسے کے ہوں گے اسباب کا دعویٰ کرنا یہ بزرگی کا دعویٰ ہے اور کبر کا ایک شعبہ ہے اور اسباب کا اختیار کرنا یہ ایک آہستی ہے oh, oh, تو عجیب سوچ ہے کہ بات کا اختیار کرنا یہ آہستی ہے یہ اللہ ہم تو تیرے معمولی سے معمولی اس چیز کے محتاج ہیں اللہ آپ کی مٹی کے پانی کے گھاس کے سب ہر چیزیں محتاج ہیں دعائی کے محتاج ہیں اللہ ہر رحمت کے محتاج ہیں اور اپنے آج درتباضوں کا اظہار ہے سارے اسباب کا اختیار کرنا سبحان اللہ تو دوستوں سکون کا راز او اللہ رحمت سے یہ ایسا ملنے کا جو ذریعہ طریقہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہونا اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی ہونا خوش ہونا اور اس بات کو اللہ نہ لے بیٹھنا کہ جو میں چاہتا ہوں وہ ہو جائے بہت بڑی مصیبت کا آدمی ہوتے ہیں دروازہ کھول رہا جو میری مرضی کے خلاف ہوئے کیوں ہوا ہے ج میں کبھی کبھی خود بہ میں پڑھا کرتا ہوں نا کہ آ... لوانی فالتو قدر نہ شاہ فال فائن اللہ تختہ ہوا امر الشیطان کہ آ... اگر میں نے ایسا کیا ہوا تھا تو ایسا نہ ہوتا اگر میں نے ایسا کیا ہوا تھا تو ایسا نہ ہوتا اگر میں نے ایسا کیا ہوا تھا تو ایسا نہ ہوتا بات کو نہیں کہنا چاہیے یوں کہنا چاہیے قل قدر اللہ معاشا فالدہ کیوں کہ بات کو مقدر میں لکھا ہوا تھا کیسے مقدر میں لکھا ہوا تھا ویسے ہوگی وائن لو تخت ہمارے شیتان کیوں کہ یہ کی کی کیوں ہوا یہ ایسے اگر کرتا تو ایسے ہوتا ہے ایسے کرتا ہے لو ایسے کرتا تو ایسے ہوتا ہے ایسے کرتا یہ شیطان کا عمل ہے لو تخت ہمارے شیتان کے جو لو لو ہم کرتے ہیں اگر ایسے ہوتا اگر ایسے ہوتا کیسے ہوتا یہ جو ہے اگر ایسے ہوتا اگر ایسے ہوتا یہ شیطان کا عمل ہے جو انسان کو پریشان کرتا ہے اور شیطان انسان کے آخر تباہ کرتا ہے آخر تباہ اگر نہ کر سکا تو اس کی دنیا تباہ کرتا ہے دنیا تباہ نہ کر سکے تو اس کی صحت تباہ کرتا ہے صحت تباہ نہ کر سکے اس کو پریشان نہ کر اس بات سے بھی اس کو خوشی ہو جاتی ہے کہ کم از کم میں نے ایک بندے مومن کو پریشان کر دیا مکی رحمتہ اللہ علیہ جو ہماری بڑی شخصیت ہیں ہندوستان میں تو ان کو کوئی مریض کیا تھا بس وسے آ رہے ہیں بس وسے آ رہے ہیں تو کیا کرتا ہے بس وسے آنے پر خوش ہوا کرو کیوں کہ شیطان جو ہے تو وہ سار سے پریشان کرتا ہے اگر آپ خوش ہوئے تو کہ ہوگا میں جو مقصد اثر کرنا چاہتا تھا اس کو پریشان کرنے کو تو اصل ہی نہیں ہوا یادو اپنا وقت فالتو مرچے پر ضائع نہیں کیا کرتا جس جگہ کو کوئی چیز حاصل نہ ہو رہی ہو جہاں سے اچیومنٹ نہ ہو رہی ہو ہوا وہاں اپنا وقت ضائع نہیں کیا کرتا کو چھوڑ کر دوسرے موچے پر آتا ہے جی میں آپ نے کیا بات